السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسے مرغز رحمانیہ مسجد بورا بیر کراچی ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وعده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموترن إلا وأنتم مسلمون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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يثعلله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله بعده ان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهديه هديه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتع الله ورسوله وقد شد ومن يعطي الله ورسوله فقد ظل غضاك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على وعلى آل حميد اللهم بارك على محمد کمال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري رحضاً عقدة من لساني يفقه القولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والعياد العشر والشفع والغتر والليل إذا يصر هل في ذلك قصر في وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيامٍ العمل الصالح فيه نحب الى الله من هذه الايام العشر بدل في قال بدل في سبيل الله قال في سبيل الله الا رجلن خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین رحمت کا دین ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی رحمت غمار سلّا کا اللہ رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بڑی رحیم رحمان اور ذات ہے چنانچہ اسی رحمت کا یہ تقاضہ ہے کہ اللہ رب رعزت موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم ان مواقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو سکیں اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی محبت حاصل کر سکیں جنت کے درجات جات حاصل کر سکیں اللہ رب العزت نے جو لیل و نہار کا نظام بنایا ہے رات اور دن کا ایک نظام چلایا ہے تو باعث دنوں کو باعث دنوں پر فوقیت دی ہے ان قریب جو ایک عشرہ شروع ہونے والا ہے ماہر الحجہ کا پہلا اشرا یہ دس دن دنیا کے تمام دنوں سے افضل رمضان کے دن بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہاں رمضان کی راتیں سب راتوں سے افضل ہیں لیکن اشرض الحج کے یہ دس دن تمام دنوں سے افضل ہے جیسے اللہ رب العزت نے ہر ہفتے میں جمعہ کا دن رکھا ہے جو تمام دنوں کا سردار ہے یہ اس کا فضل عظیم ہے کہ وہ قدم قدم پر ایسے مواقع مہیا کرتا ہے کہ مجھ جیسے گناہ گار اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو سکیں سچی اور کھری توبہ کر سکیں اور اللہ کا ذکر کر کے اس کی تصویر اور تحمید کر کے اپنے دراجات کو بلند کروا سکیں اس کے تقرب کے لیے آگے بڑھ سکیں تو یہ عشر سے رحج ہے بہت ہی مبارک عشرہ ہے بہت ہی بابرکت دس دن ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان دنوں کی قسم کھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم بل فجری ولایاجن شف بلو فجر کی قسم اور دس دنوں کی قسم یہ دس دن عشر زر حج اور جفت اور طاق عدد کی قسم جفت عدد سے مراد باب حسرین نے دس الحج لیا ہے وہ جفت عدد قربانی کا دن ہے اور طاقد سے مراد نو الحج جس میں حاجی عرفات کا وقوف کرتے ہیں اور یہ حج کا رکن اعظم اور جو حاجی نہیں ہیں وہ اس دن روزہ رکھتے ہیں تو یہ دن بڑا ہی مبارک ہے یہاں پر چار قسمیں ہیں ایک فجر کی دوسرا عشر الحج کی تیسرا یوم النحر دس الحج کی اور چوتھی قسم جو ہے وہ یوم عرفہ نوز الحج اللہ رب العزت جب کوئی قسم بیان فرماتا ہے تو اس کے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں مرکزی طور پر دو مقصد اہمیت کے حامل ہیں ایک یہ کہ جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے وہ چیز بڑی عظیم و شان ہے اس کی عظمت اس کا مقام اور حیبت بتانا مقصود ہے اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جس ذات نے یہ چیز بنائی ہے اس ذات کی عظمت پر غور کرو یہ فجر کا وقت فجر کی نماز اللہ تعالی نے فرض کی ہے اور یہ نماز بڑی محاسن اور بڑی خوبیاں اپنے اندر رکھتی ہے یہ وقت مشہور ہے کا وقت ہے اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں جن کی دن کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے اور رات کے فرشتے واپس لوٹتے ہیں بڑا یہ عظیم وقت ہے دنیا میں لوگ باتیں کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا مالدار کون ہے کوئی کہتا ہے کہ فلاں جس کی دولت اسی بلین ڈالر کوئی کہتا ہے فلاں جس کی دولت پچاسی بلین ڈالر کئی نام سامنے آتے ہیں ہم درویشوں سے پوچھا جائے کہ سب سے مالدار کون ہے تو ہمیں ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ سب سے مالدار کون ہے رکات الفجر خیر من میں وما دنیا فجر کی دو سنتیں دنیا وما معافی ہاتھ سے بہتر دنیا کی دولتیں ایک طرف ہوں سونے اور چاندی کے ڈھیر ایک طرف ہو یہ جی دنیا کی ثربتیں پٹرول کی دولت ہے پانی ہے نباتات ہیں زراعت ہے باغات ہیں اور بہت سے معدن اور قیمتی پتھر ہیں سب ایک طرف ہو ان سب سے قیمتی اور افضل فجر کی دو سنت ہوں جس شخص کو اللہ ربر عزت اس وقت یہ دو سنتیں صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے دے سمجھو کہ وہ سب سے زیادہ مالدار ایک موقع پر رسول اللہ حسن تشریف فرما تھے اور چودھویں کا چاند بڑی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا آپ نے سوچا کہ اس چاند کے تعلق سے کچھ صحابہ کی تربیت کر دی اس چاند کے تعلق سے اپنی امت کے لوگوں کو آخرت کے ساتھ جوڑ دیا جائے فرمایا کہ انکم نقم ربکم ان قریب تم اپنے رب کو دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے لات بام افیر ہو جاتی اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہیں یہ تشوی با اعتبار دیکھنے کے جس کو دیکھا جا رہا ہے اس اعتبار سے نہیں ہے ایک رویت اور ایک مر دیکھنا اور جس کو دیکھنا یہ تصویر رؤیت کی ہے مر کی نہیں لہی سکم اس لیے شہی اس جیسی کوئی چیز نہیں یہ مانا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاند جیسا ہے اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں جیسے چاند کو دیکھ رہے کسی تکلیف کے بغیر کسی مشتت کے بغیر بیچ میں کوئی بادل جگرد و غبار حائل نہیں ہے اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے کوئی تکلیف نہ ہوگی کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوگی کہ ایڑیاں اٹھانی پڑیں درخت پہ چڑھنا پڑے ادل اور یم رو اپنے تختوں پر ٹیک لگا کر اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی سورج کو دیکھتے ہیں تو آنکھیں چندے جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کا نور سب سے بڑھ کر ہے وہ نور کا خالق ہے تو اس کا اپنا نور کیسا ہوگا تو اس کو دیکھنے سے آنکھیں چل گے نہیں بلکہ آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت ملے گی لا التا پتو نا اللہ شہید میں نائی میں جنت ماں جب تک اللہ تعالی کے چہرے کا دیدار قائم رہے گا اس وقت تک جنت ہی جنت, ہی جنت کی تمام نعمتیں بھول جائیں گے کھانا پینا جنت کی حوریں جنت کی نہریں سب بھول جائیں گے جب تک اللہ رب العزت کا دیدار قائم رہے گا ی سو میں جنت کی نعمتیں بھول جائیں گے لائے الطف کسی نعمت کی طرف جھانکے گی بھی نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کا دیدار قائم رہے گا پھر نبی اسلام نے اشاد فرمایا منیا اللہ صلاطن قبل تھلو رخصلات قبل غروب یا قبل غروبها فائن جو شخص یہ طاقت رکھے کہ دو نمازوں پر کوئی شہر غالب نہ آئے دو نمازوں نہ کوئی خوف نہ کوئی لالچ نہ کوئی کاروبار نہ کوئی میٹنگ نہ کوئی اور مصروفیت یہ دو نمازیں اپنے صحیح وقت پر ادا کر جائیں تو ایسا ضرور کر لیں اس کا معنی یہ کہ ان دو نمازوں کی حفاظت اور وقت کی ادائیگی پر اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنا دیدار عطا فرمائے اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت میں روزانہ دو بار ہو گئے ایک فجر کے وقت اور ایک عصر کے وقت دونوں انتہائی ٹھنڈے اور راحت والے وقت ہیں یہ فجر بل فجر مجھے فجر کی قسم ایک عجیب وقت ہے ایک عجیب نماز ہے جو اللہ تعالی نے مقرر فرمائی اور بلا یاد ہے عشر اور یہ دس راتیں دس دن عشر ذالحج ان کی قسم یہ بھی بڑے عظیم دن ہیں اور دنیا کے تمام دنوں میں سب سے بڑے آظم ایام دنیا, دنیا دنیا کے دنوں میں سب سے بڑے دن یہ دس دن ہیں ذو کے ابن قیم فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ ان دنوں میں مختلف عبادات جمع ہو جاتی ہیں نمازیں تو ہیں ہی ہیں روزے بھی رکھے جائیں پھر ان دنوں میں قربانی بھی ہے یوم عرفہ بھی ہے حج بھی ہے تو بہت سے عمل ان دنوں میں اکٹھے ہوتے ہیں رمضان کی راتیں سب سے افضل ہیں کیونکہ ان راتوں میں ایک رات لہرت القدر ہے اور اشرض الحج کے دن سب سے افضل ہے کیونکہ ان دنوں میں ایک دن یوم عرفہ سب سے افضل ہے جب رب العزت آسمان دنیا پر مضور فرماتا ہے اور اہل عرفہ کے بہت ہی قریب آ جاتے ہیں اور فرشتوں کو گوا بنا کر اہل ارفا کو معاف کر دیتے ماں راجہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں اتونی نم بعید دور دراز علاقوں سے آئے ہیں شو عسا نکوبر جسم ان کے خاک آلود ہیں سر کے بال مٹی سے اٹے پڑے ہیں اور قدم بھی غبار آلود ہیں جسم کی ہوش نہیں ہے ایک ہی مداح ہے ایک ہی مقصود ہے اللہ کو پکارنا اور اس کا ذکر کرنا اپنے گناہوں کو بخشوا لینا پھر اللہ تعالی فرشتوں کو گواہ بنا کر اہل عرفا کے گناہوں کو معاف کر دیتے اس لیے ان دنوں کی عظمت ہے اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت حجاج کرام کو عطا فرمائی ہے لیکن جو لوگ حج پر نہیں آ انہیں بھی اس دن کی عظمت سے محروم نہیں رکھا بلکہ نبی رسلام کو ارشاد گرامی ہے کہ سیاح و یوم آرافات آحتا علی اللہ ان صنعت الما بھی بس صنعت العاتی نوز الحج کا روزہ جو یوم عرفہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے پورا پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کے روزے کے عوض میں اپنے بندوں کے دو سال کے گناہ معاف کریں ایک سال ہے گلشتہ اور دوسرا سال ہے آئندہ گزرے سال میں جو گناہ کیے ہیں یہ ایک روزہ ان گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور آئندہ سال جو گناہ کرنے ہیں ابھی کیے نہیں ہیں اس روزے کی برکت سے وہ پہلے ہی معاف کر دیے جاتے ہیں ان دنوں کے حمیت سے ہم غافل ہیں حالانکہ یہ دن بڑے بابرکت ہیں بڑے مبارک ہیں دس کے دس دن نبی اسلام کی حدیث ان دس دنوں میں جو بندہ نیکیاں کرتا ہے وہ نیکیاں اللہ رب العزت کو باقی تمام دنوں کے نیکیوں سے زیادہ محبوب باقی جو سال کے تین سو ساٹھ دن ہیں ان دنوں میں انسان محنت کرتا ہے نیکیاں کرتا ہے مگر ان دنوں کی نیکیاں زیادہ محروم مثلاً آپ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ادر کیا ہے من, من اندر قرآن ہر فلاح و اشر و حسنات جو قرآن کا ایک حرف بڑے ہوئے اسے دس نیکیوں ملیں یہ عام دنوں کا اجر اور یہی تلاوت اگر ان دس دنوں میں ہو تو کتنا اجر ملے گا اس کا تعین نہیں بتایا گیا کہ اجر کتنا ملے گا اس اجر کی مقدار کو مبہم رکھا گیا ہے جس کا معنی اجر کثیر اجر عظیم کیونکہ دینے والا اللہ حمن عزت ہے اور جب وہ دے گا تو کتنا دے گا جس نے ان دنوں کو بابرکت قرار دیا اور ان دنوں کے اعمال کو ان دنوں کی نیکیوں کو زمانے بھر کی نیکیوں سے افضل قرار دیا ہے تو وہ کتنا کچھ دے گا جبکہ عام دنوں میں ایک حرف کے نیکیاں دس گنا ہے نفلی روزہ منسامہ یومن فی سلی دلہ باض اللہ بہین جہنم سب عڑی نریفہ جو اللہ کے لیے ایک روزہ رکھ لے اللہ تعالیٰ حسے جہنم سے ستر سال دور کر دے اور اگر ان دنوں کا روزہ ہو یہ جو عشر جلحج ان دنوں کے روزے ہوں تو اللہ تعالیٰ کیا کچھ نہ دے گا کتنا اجر ملے گا کتنا سوال ملے گا کتنا جنت کا قرب حاصل ہو گا اور کس قدر جہنم سے دور کر دیا جائے گا کیونکہ ان دنوں کی نیکیاں سال بھر کی دنوں کی نیکیوں سے زیادہ محروم صدقہ ہے عام دنوں میں بڑا اس کا عجل کل عمر انتخت ضلع صدقہ تھے یوم القیامت الخل قیامت کے دن ہر بندہ اپنے صدقے کے سائی کے نیچے ہوگا اور یہ سایہ تنا رہے گا قائم رہے گا جب تک اللہ رب العزت تمام مخلوقات کے حساب سے فارغ نہ ہو جائے یہ صدقے کا عمومی سوال ہے تتف غدر اور رب یہ صدقہ تو اللہ کے غضب کو اس کے غصے کو بجھا دیتا ہے تطف انار یہ صدقہ تو جہنم کی آٹ کو بجھا دیتا ہے تقی مسار اور سو صدقہ تو بری موت سے بچاتا ہے یہ جی عام دنوں کا صدقہ اور یہی صدقہ اگر ان دس دنوں میں ہو جن کے عمل کو سب سے افضل قرار دیا گیا ہے تو کیا ادر و سوال کی مقدار ہوگی اللہ تعالیٰ یہ بہتر جانتا ہے یہ دن یقینا یقیناً جدو اشتہاد کے دن ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان دنوں کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو ہر دن کی نیکی سے محبوب اور پسندیدہ ہیں ہر نیکی سے زیادہ پسندیدہ ہے تو صحابہ نے سوال کی یار سو اللہ بدل جہاد و فی ش اللہ کیا جہاد و فی ش اللہ سے بھی زیادہ افضل ایک بندہ میدان جہاد میں جائے لڑے دشمن کا مقابلہ کرے دین کا دفاع کرے توحید کا دفاع کرے اور بعض اوقات شہید بھی ہو جائے تو اس سے بھی افضل فرمایا کہ یہاں اس سے بھی افضل ہاں ان رجل خارجہ منفص ہی بمالی فلم یرج منزال کا بے شعی ہاں وہ شخص جو اپنے گھر سے نکلے اپنی جان لے کر اور اپنا مال لے کر مانگے تانگے کا مال نہ ہو کہ ہر وقت مان بھی اور لوگوں کے سامنے بس ہاتھ پھیلائے رکھنا جہاد تو بڑی اونچی غیرت کا نام تو مانگے تانگے کا مال نہ ہو اپنا مال ہو اور اپنی جان ہو لے کر نکلے فلم یرج منداد کا وشی اور گھر واپس کچھ بھی نہ لوٹے اس کی سواری بھی میدان جہاد میں قتل کر دی جائے اور وہ بھی میدان جہاد میں شہید کر دیا جائے اور جو اس کا مال ہے وہ بھی واپس نہ لوٹے وہیں کام آ جائے وہیں گم ہو جائے فرمایا کہ یہ شخص اس کی نیکی ان دنوں کی نیکی افضل ہو سکتی ہے باقی کوئی نیکی افضل نہیں ہو سکتی یہ دن بڑے بابرکت تھے بس یہ معلوم نہیں کہ ان دنوں کی اہمیت کا ہمیں احساس کیوں نہیں رمضان کا ہم بڑی بے شانی سے انتظار کرتے ہیں مبارک بادیں دیتے ہیں اور بڑے اہتمام سے روزے بھی رکھتے ہیں رات کو قیام بھی کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں صدقات بھی دیتے ہیں لیکن وہ اہتمام ان دس دنوں کا نہیں ہے حالانکہ یہ دن رمضان کے دنوں سے افضل تو ان دنوں پہ بھی قدر کیجیے ان کی اہمیت کا احساس کیجیے اور روزانہ قرآن کی دلاوت کریں اگر تین تین پارے پاڑے روزانہ پڑھ لیے جائیں تو ان دس دنوں میں قرآن ختم ہو سکتا ہے بہت بڑی نیکی ہوگی اگر دن کا آغاز صدقے سے کریں بڑا مبارک عمل یہ ہو ہوگا صدقہ چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو اللہ رب العزت صدقے کی مقدار کا محتاج نہیں ہے کتنا صدقہ دیا وہ تو صدقہ دینے والے کے اخلاص کو دیکھتا ہے صحابہ کا ترہم علامے درہم ایک درہم ایک لاکھ درہم سے جیت گیا یہ نبی اسلام نے فرمایا تھا صحابہ نے بجائے پوچھ تو فرمایا کہ یہ ایک درہم ہم والا جو ہے اس نے دن بھر یا کئی دن محنت کی مزدوری کی بڑے مشتت کی اور دو درہم اس کو مزدوری ملی اس نے ایک درہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور ایک درہم اپنے نفقے کے لیے بچا لیے تصدا یعنی تصدق بنسل مال ہی اس نے اپنا آدھا مال اللہ کو دے دی جس نے ایک لاکھ درہم ہم دیے اس کے اکاؤنٹ میں کروڑوں درہم تھے تو اس نے ایک معمولی سا حصہ نکال کر دے دیا تو مانا طلب اور کڑپ اللہ کے لذاج ہوئی اور یہ شوق ایک درہم والے کا زیادہ تھا وہ سرمایا اس کا کم ہے اللہ تعالیٰ کو سرمایے کی کیا ضرورت ہے وہ تو اپنے بندوں کے دلوں کے اخلاص کو دیکھتے ہیں صدق اخلاص اگر موجود ہے تو بڑا راضی ہو جاتا ہے اس بندے کو اپنا محبوب اور مقرب بنا لیتا ہے تو یہاں دل کا صدق چاہیے نہ یہ اللہ حلو ہوا بلا دماغ ہے بلاکنگ یہ نالحت تقوام اللہ عزت کو قربانی کا خون نہیں پہنچتا نہ قربانی کا گوشت نہ وہ ان چیزوں کا محتاج ہے نہ بھی اس چیز میں محتاج ہے کہ جانور آپ کے پچاس لاکھ روپے کا ہاں اس تک دلوں کا تخوہ پہنچتا ہے دلوں کا اخلاص پہنچتا ہے یہ اخلاص جس قدر زیادہ ہوگا اسی قدر اللہ کا قرب حاصل ہوگا جتنی مہنگی قربانیاں لوگ آج کرتے ہیں شاید اتنی مہنگی قربانی ابو بکر صدیق نے بھی نہ کی ہو رضی اللہ عنہ. آج قربانیوں کی تشہیر ہوتی ہے اور میڈیا پہنچ جاتا ہے اور اس کے فوٹو منظر عام پر آتے ہیں اس کی قیمت کا چرچا ہوتا ہے اور قربانی کرنے والے کو حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے شوہرت اخلاص کہاں ہے صدق کہاں يوم آل ینفاسین سد خو آج کے دن سن لو اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا تمام اہل نشر کے سامنے سن لو آج کے دن صرف سچے لوگوں کو ان کا صدق ان کی سچائی کام آئے گی بس ٹھیک ہے اعمال کے ڈھیر موجود ہیں لیکن کامیاب وہ ہوں گے جن کے عمل میں صدق خو صدق اخلاص صدق ایمان اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کی سچی خواہش اس کی رضا جوئی کا صدق جو دلوں کا ایک سرمایہ اور اثاثہ ہے وہی وہ لوگ آج کامیاب ہوں گے یہ دن آنے والا ہے ان قریب اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اخلاص سے بھر دے یہ دن سال میں ایک بار آتا تھا افضل الیا یوم النحر ثم یوم القر فرمایا کہ سب سے افضل دن یوم النحر قربانی کا دن اس دن حجات جو ہیں وہ پانچ کام انجام دیتے ہیں جمرا کبرا کو کنکریاں مارتے ہیں اور اس سے قبل مزدلفہ سے مینا کی طرف ان کا کوچ ہوتا ہے اور پھر قربانی اور پھر اپنے بالوں کا قصر یا حلق اور پھر طواف افادہ اور سائم الحجل اکبر ہے اور اس دن کو سب سے افضل دن قرار دیا گیا ہے کہ اس دن قربانی ہوتی ہے افضل الحج سج افضل حج ہے خوب خون بہانے کا نام ہے اور بلند آباز سے تلبیہ پڑنے کا نام ہے یہ دن خون بہانے کا دن ہے جو کہ یقیناً ایک سچا عمل ہے اللہ تعالی کے ایک بندے خلید اللہ نے اللہ کی رضا کے لیے کون بہانے کا ارادہ کر لیا تھا بلکہ عملی اقدام بھی اٹھا لیا تھا اس بیٹے کو زمین پر گرا دیا تھا جسے دعائیں مانگ مانگ کر حاصل کیا تھا جو تنہائیوں کا مونس تھا اور مرنے کے بعد مشن کا وارس تھا لیکن اللہ کا حکم آ اس بیٹے کو جمع کر تیار ہو گئے یہ صدق کے محبت ہے صدق تعلق ملنا ہے یہ صدق اخلاص ہے ایسا منظر کہ اللہ کی ندا کے لیے بیٹے کو جمع کرنے کے لیے تیار ہو جانا شاید ہی کبھی چشم فلک نے دیکھا ہو گا. لیکن کوئی اس کی مثال نہیں تو ہم سے تو بہت کم تلب کیا گیا ہے کہ ایک مینڈا دبا کر دو ایک بکرا دبا کر دو اور اگر ہم یہاں بھی ریاکاری اختیار کر کے اپنے عمل کو برباد کر لیں جانور کی تشہیر ہو اس کو لے لے کر گھومو دنیا دیکھی اور واہ واہ کریں اور اس میں ایک ریس ہو فلا نے ایک جانور کیا میں دو کروں فلاں کا جانور دو لاکھ کا میرا پانچ لاکھ کا ہو تو یہ صدق نہیں ہے یہ اللہ کے رضا کے سودے نہیں ہے نہیں یہ نال اللہ لہو ہاں ولا دیوار ہو ولا کنال ہو تمہاری قربانی کا خون یا گوشت نہیں پہنچتا جانور کتنے کا لیا پلا ہوا لیا یہ چیزیں بعد میں دیکھی جائیں گی پہلے اخلاص ہے کل ہے دل کا اخلاص یہ دن سب سے افضل ترتیب یہ بنی کہ سال بھر کے دنوں میں سب سے افضل دن یہ دس دن ہے اور ان دس دنوں میں سب سے افضل دن قربانی کا دن ہے یوم النہر ثم یوم ال اس کے بعد یوم ال سب سے افضل یوم ال قر سے کرار قر قر سے ہے استقرار جب حاجی سارے کاموں سے فارغ ہو کر اب ان کو مینان میں استقرار مل گیا پہلے دن کی کینکریاں مار لی قربانی کر لی حلق یا قسر کر لیا طوافی وعدہ کر لیا سعی کر لی اب مینار میں آ اور کوئی کام نہیں سوائے اس کے راتیں گزارو کھاؤ پیو وقت پر نماز پڑھو قصر کے ساتھ اور باقی جو دن ہیں گیارہ بارہ تیرہ ان میں زوال آج کے بعد جا کر تینوں جمعرات کو کنکریاں مار لوں اور آپ کا حج مکمل ہو جائے گا بس طوافیں بدلا کر کے اپنے گھروں کو لاؤ جاؤ یوم القر یوم النہر کے بعد سب سے افضل تو ان دس دنوں کی ہمیں بڑی قدر کرنی ان کا حق ادا کرنا ہے سعید ابن جبیر بیر رحمہ اللہ علماء اللہ صف عباس کے شگیر تھے ان کا ان دنوں کا اشتہار بڑا مشہور ان دنوں راتوں میں دنوں میں بڑی وہ محنت کرتے سارے مشاغل سے کٹ جاتے اور بڑی محنت کرتے بلکہ ان کے قول ہے لاطت پھر وہ سورو جاتوں پھر ایم الشر کے ان دس دنوں کے جو راتیں ہیں ان راتوں میں اپنا چراغ بجھنے نہ دو قرآن پڑھتے رہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو اپنا چراغ راتوں کو بجھنے نہ دو ان دنوں کے سب سے پسندیدہ احمال کیا ہے روحیہ مین تحلیل بت تکبیر بذکر اللہ کثرت سے لا اللہ کا کثرت سے اور تقویریں پڑھو تقبیر کا مشہور سینا جو بہت سے علماء سلف سے منقول ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ اکبر لا الح اللہ و اللہ اکبر اللہ اکبر ولی الحمد سب سے مشہور سینا ہے اس میں تقویر بھی ہے اور تحلیل لا الہ الا الحلہ سفیان ثوری کا قول ہے کہ لال لاہد اللہ جو کریمہ ہے یہ سب سے زیادہ شیطان کی کمر توڑ دینے والا ہے جتنا کثرت سے پڑھو گے اتنا شیطان کی کمر کو بار بار توڑو گے اور پھر اس میں تصویر بھی سبحان اللہ اور پھر تحمید الحمدللہ للہ کا بھی حکم ہے تحمید کا بھی حکم ہے تقویر کا بھی حکم ہے تحلیل کا بھی حکم تو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے سیدنا ابو حریرا اور ابد اللہ عمر رضی اللہ عنگا ان دنوں میں بازار نکل جایا کرتے تھے اور بازار میں جا کر بلند ہوا سے تقویریں پڑھا کرتے تھے تو بازار کے لوگ بھی اپنے مشاغل چھوڑ کر ساتھ تقبیریں شروع کر دیتے تھے دکاندار بھی اور خریدار بھی اپنے کام کا چھوڑ کر سودا چھوڑ کر ساتھ مل کر تقویریں پڑھنا شروع کر دیتے ان دنوں کی تقویروں کی دو قسمیں ہیں تقویر مطلق اور تقویر مقید تقویر مطلق یہ ہے کہ جو ہی عشر ذلحج شروع ہو چاند آپ نے دیکھ لیا تو تقبیریں شروع کر دو چلتے پھرتے پڑھو اٹھتے بیٹھتے پڑھو یہ تقویر مطلق ہے اور یہ جاری رہیں گے آخری یوم تشریف تک تیرہ ذلحج تک مغرب کی نماز تک یہ تقویریں مطلق ہیں اور تقویر مقید جو ہے وہ, وہ خاص تقویریں ہیں جو آپ نے فرضوں کے بعد پڑھنے یہ شروع ہوتی ہیں یوم عرفہ سے نوز الحج سے فجر کے وقت سے لے کر ایوم تشریف تک تیرہ ز الحج تک صرف فرضوں کے بعد تو جو تقویر مطلق ہے ہر وقت پڑھ سکتے ہیں ہر وقت پڑھ سکتے ہیں لیکن تقویر مقیت جو ہے وہ آپ اس نیت سے پڑھیں کہ یہ خاص طور پہ فرائض کے بعد پڑھنے والی تقویریں ہیں جب سلف صالحین پڑھا کرتے تھے تو مسجد پہنچ اٹھتی تھی اس قدر تقویرات جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے تو یہ ایک میکیوں کا موسم بہار ہے ان دنوں کی بڑی قدر کریں اور بڑی بڑا ان کو غنیمت جانیں اور خوب دنوں کو اور راتوں کو عمل صالح کریں اپنی اولاد کو ترغیب دیں اور جو بھی نیکیوں کی احسان قرآن کی تلاوت ہے دق رواں ہے صدقہ ہے نوافر کا اہتمام ہے اور فرائض کا بر وقت اہتمام جو بھی اعمال صالح ہیں وہ انجام دینے کی کوشش کریں کیونکہ ان دنوں کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو ہر دن کی نیکیوں سے بڑھ کر محبوب اتر حیب ترحیب میں ایک حدیث جس کو شیخ المانی رحمدن حسن کہا ہے کہ جو دس دن ہیں ہر دن کا اگر روزہ رکھو گے تو ایک روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہوگا اور اگر کوئی نیکی کرو گے تو وہ نیکی سات سو گنا بڑھ جائے گی تو یہ یقیناً اعمال صالحہ کا ایک فصل بہار جن کی ہمیں ابھی سے ایک ایک عزم کر لیں نیت کر لیں راسخ اور مضبوط اللہ تعالیٰ سے اجر کمانے کے لیے اور اپنے گناہوں کو بخشانے کے لیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی محمد حاصل ہو اور اس کی رضا حاصل ہو ان دنوں ایک کام اور یہ امت انجام دے گی اور وہ چودہ اگست کے تعلق سے خوشیوں کا اہتمام موسیقی اور پتہ نہیں کیا کچھ لیکن یہ چیز جو ہے یہ ان دنوں کے تقدس کے منافی ان دنوں کے تقدس کے منافی پاکستان آزاد ہوا خوشی کی بات ایک علیحدہ ریاست حاصل ہوئی خوشی کی بات زیادہ خوشی اس لیے ہے کہ اس کی ریاست میں اس کی آزادی میں ایک نظریہ شامل اور وہ ہے لا الہ الا اللہ توحید خالص اس طرح یہ ریاست نظریاتی ریاست ہے اور یہ مملکت نظریاتی مملکت اگرچہ اب تک جو قیادتیں ہمیں حاصل ہوئیں اتنی نالائک نکلیں کہ انہیں نہ تو فہم ہے لا الہ الا اللہ کا نہ کوئی ادراک ہے نہ وہ اللہ تعالیٰ کے پروٹوکول کو جانتے ہیں اور نہ ہی ان کو توحید کا کوئی درد ہے یا توحید کا ادراک ہے تو وہ سراسر پاکستان کی آزادی کا مقصد فراموش کیے بیٹھے ہیں روزہ قیادتیں خراب سے خراب آتی جا رہی ہیں اس وقت عمران خان کا امکان ہے کہ وہ وزیر اعظم بن جائے اب شرعی پوزیشن کیا ہے اس کے حوالے سے ہمارا تعلق اس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے اس سے ہمیں ہزاروں اختلاف اس کے منج سے اس کے عقیدے سے بالخصوص دھرنے میں جو ایک طوفان بدتمیزی تھا ایک سو سے زائد دن اور راتیں لڑکوں لڑکیوں کا اجتماع اختلاط میوزک اور پھر برسر عام حکام کے خلاف بولنا یہ تمام چیزیں منہج و صرف کے خلاف اور اب تو انتہا یہ کہ مزار پہ متعدد بار سجدے بھی کر دیے لاکھ اس کی تعمیلیں کرو لیکن سجدے کے لیے حالت جو ہے پیشانی کو ٹیکنا گھٹنوں کو ٹیک دینا ہاتھوں کو زمین کو ٹیک دینا یہ حالت اللہ کے لیے مخصوص ہے اس کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے تو لاکھ اختلاف ہے لیکن اگر اس کی حکومت استقرار پا لیتی ہے تو پھر میرا کام بھی یہی ہے اور آج کا کام بھی یہی ہے کہ معروف میں اس کی سم اور ہتایت کی جائے اسے بدعا نہ دی جائے بلکہ اس کی اصلاح کے لیے اس کی استقامت کے لیے دعا کی خروج اور بغاوت نہ کی بغاوت اختیار کرنا بالکل سلفی منہج کے خلاف ہے کتاب و سنت کے خلاف ہے کیونکہ یہ امر موجب فتنہ ہے نبی رسلان نے بغاوت کو حلال قرار دیا ہے چند شرائط کے ساتھ اللہ انترو مین کفر کفرم ہے اگر تمہارا حاکم کسی سریح کفر کا ارتقاب کر جائے اور اس کے کفر ہونے کی آپ کے پاس دلیل ہوئی پھر بغاوت جائز ہے مگر پھر ایک شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس حکومت کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی طاقت ہو کمزور نہ ہم کہ حکومت ایک دن میں آپ کو پکڑ کے نچوڑ کے رکھے اور جمع کر دے علما کو اور دواٹ کو اور دین کی جو ایک جد و جد ہو رہی رک جائے ایسا نہ اگر مخالمت کی طاقت ہے پھر خروج اختیار کرے لیکن پھر بھی ایک شرط اور ہے کہ خروج اختیار کرنے کی صورت میں ایک بندے کے بھی قتل ہونے کا امکان نہ ہو اگر آپ بغاوت کا راستہ اختیار کریں اور اس راستے میں ایک بندے کے قتل کا بھی امکان ہو پھر بھی یہ مغاور کا راستہ جائز نہیں امام احمد بن حنبل حالانکہ جو وقت کا حاکم تھا قرآن کو مخلوق کہتا تھا امام احمد کو جیل میں ڈالا کوڑوں کی سزا دی مگر اس کے باوجود ان کا قول ہے کہ لو کانت لی تھا میں تم سجاوا نہ امیر مومن اگر مجھے بتایا جائے کہ تمہاری ایک دعا قبول ہوگی تو وہ دعا میں امیر المؤمنین کو دے دوں حالانکہ وہ قرآن کو مخلوق کہتا ہے اور امام احمد کو اس نے پابندی صلاح کیا اور کوڑوں کی سزا دی لو روحان کر دیتا تھا مگر فرمایا کہ اگر مجھے کوئی قابل قبول دعا دی جائے تو میں اپنے لیے نہیں رکھوں گا اپنے لیے نہیں کروں گا بلکہ وہ دعا اپنے امیر المومنین کو دے دوں گا تو اس قدر جب کسی کی حکومت مستفر ہو جائے جیسے بھی جھوٹ سے ہو سچ سے ہو تلوار سے ہو یا شورا کی رائے سے ہو جیسے بھی حکومت بن گئی خلاص اب سماج ہے کوئی فطرہ نہیں کوئی بددع نہیں بلکہ اپنے حاکم کی اصلاح کے لیے دعا کی جائے یہ ایک خلاصہ ہے اس صنفی فکر کا جو کسی بھی حکومت کے تعلق سے ہمیں اپنانی چاہیے اسلامی حکومت میں حزب حزب اختلاف کا کوئی تصور نہیں حزب اقتدار ایک پارٹی ہے جماعت ہے جو مقدرہ ہے اور اس کے مقابلے میں حزب اختلاف اس کا کوئی نہ تصور ہے نہ گنجائش ہے حزب اختلاف گورنمنٹ کی ہر پالیسی کو ٹھکراتی ہے تنقیدیں کرتی ہے اخبارات اور میڈیا میں وہ باتیں آتی ہیں اور ایک فتنہ کا ماحول مستقل قائم رہتا ہے جو کہ شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے اور شرعی سیاست صرف یہی ہے کہ ہم توحید کی ترویج کے لیے کوشش کرتے رہیں دعوت دیتے رہیں یہ سیاست انبیاء ہے اور یہ منحج نبوی ہے موجودہ سیاست جمہوری سیاست اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے شرعی سیاست جس پر انبیاء کرام فائز تھے وہ دعوت توحید ہے کو الہ الا اللہ اللہ کی توحید کی دعوت اس بنیاد پر لوگوں کی اصلاح کرنا ان کی اعتقادی تربیت کرنا یہ کام کرتے جاؤ کرتے جاؤ یہ کام پھیلتا جائے پھیلتا جائے اتنا پھیل جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس قرار دے دے کہ آپ کو حکومت دے دے اور زمین کی خلافت دے دے خلافت قسمی چیز نہیں ہے کہ اس کو ہوٹوں سے خریدا جائے یا پیسوں سے حاصل کیا جائے خلافت فہمی چیز ہے جو اللہ کی عطا سے ملتی ہے اور اللہ کی اطاع کے لیے ضروری ہے کہ آپ بندوں کی اصلاح کریں توحید کی بنا پر اتباع و سمنت کی بنا پر اللہ اس کے رسول کی محبت کی بنا پر اور آپ کا یہ کام اگر ترویج پا جائے چاہے اس میں سو سال لگ جائے لیکن منہج انبیاء یہی ہے کسی پر چلتے جائیں چلتے جائیں اللہ تعالیٰ جب اس کا مستحق قرار دے گا تو یہ چیز حاصل ہو جائے گی ورنہ یہ قسمی چیز نہیں کہ اس کو گوٹوں سے اور سچ اور جھوٹ کے سہارے سے خریدا جائے لیکن اگر سچ اور جھوٹ کے سہارے سے یہ قائم ہو جائے تو پھر سمو اور ہے پھر کوئی فتنہ نہیں ہے نہ برسر عام پر دعائیں دینا ہے اور نہ کسی قسم کی بغاوت یا خروج کا قصد کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق کا فہمت فرما دے تو بات تھوڑی سی پھیل گئی ان دنوں میں ہم باہر نکل کر ایک ایک ہل گلا کریں گے کہ پاکستان آزاد ہوا تھا حالانکہ یہ چیز شرم بالکل درست نہیں ہے پاکستان کی آزادی یقیناً ایک نعمت ہے لیکن ان دس دنوں کے ساتھ ساتھ عشر ذلحج بھی تو ہے جو کہ ساتھ ساتھ چلیں گے اور جاری رہیں گے تو ہمیں ان دنوں کو فوقیت دینی چاہیے اور ترجیح دینی چاہیے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں بازاروں میں چلیں پھریں تو تب پڑھیں پرانے پاک کی تلاوت کریں حسب توفیق صدقہ دیں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں اور خاص طور پہ نو ذی الحج کا روزہ جو کہ ہمارے لیے جو میں عرفا ہے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم ہر معاملے میں کتاب و سنت کی رہنمائی کو اپنے لیے اہم سمجھیں اور مقدم قرار دیں اللہ تعالی ہمیں اعمال صالح کی توفیق عطا فرما دیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ تعالی ان دنوں کی برکت سے ہم سیاہکاروں کی سیاہکاریاں کاریاں معاف کر دیں ہم گناہ کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں اپنے مقربین اور محبوبین میں اللہ تعالیٰ میں شامل قولی واستغفر اللہ لي واہو رب میں